بسم الرحمن بسرحم الحمۃ الحمد اللہ علیہ و رحمۃ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مکتب سکنہ میں موجود تمام حران اور باقی تمام سامعین کو سمجھنے کے بعد السلام علیکم ہیں اللہ الحمدلۂ درساں الحمد للہ باب و سلات احتما کے باب و زکوٰوٰۃ کا درس نمبر ایک پیج نمبر نائنٹی نائن سے آپ لوگوں کو باب و زکوۃ احت پہلا درس شعبہ چاہتا ہے تو باب زکوٰوٰۃ میں اس سے باپ کے ہینڈنگ ہانج جی باپ کے معنی بیان کے معنی میں دروازے کے معنی میں ہوتی ہے زکوٰۃ کا جو ہے لغت کے لحاظ سے دو معنی علماء لکھتے ہیں ایک جو ہے زکا یسکو زکا یسکو سے اس لفظ کا مادہ ہونے کی سورج میں اس زکاء یسکو سے یہ لفظ زکوٰۃ لینے کی صورج میں نمو اور رشد اور اضافہ ہونے کے معنی میں ہے ہاں جی یہ معنی لینے کے مطلب پھر یہ بن جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاہ میں قرآن میں زکوٰۃ دینے کا حکم دے گا بند ممن کو اللہ یہ سمجھاتا ہے بند مومن تم اللہ کے راہ میں یہ صدقہ زکوٰۃ نکالو تو اللہ تمہارے مال میں برکت دے گا مال میں رشت اور اضافہ فرمائے گا بظاہر تم کو ایک چیز جاتا ہوا نظر آئے گا تھوڑا پیسہ ڈھائی فیصد ہاں جی اور لیکن جو ہے اللہ تعالیٰ دوسرے طرقوں سے تمہارے مال کی حفاظت کرے گا تمہارے مال میں برکت دے گا تمہارے مال کو کھدنا اور بڑا شراک کے دنیا میں اندر بھی اللہ دے گا اور قیامت میں ثواب آلڑی ہے وہ مغفرت کا ذرائع بخش کا ذریعہ اس طرح جو ہے ذکا اس کے معنیٰ نمو اور رشد کے معنی میں دوسرا اس کا معنی جو ہے اس کو لفظ ذک کا یو ذکی سے لے لیں اس کا اسلحب اس کو زکوۃ کو تو زکا کا یزک کی تسکیتاً و زکوۃََََََََََََََََََََََََََََََ تو اس معنی میں پاک کرنے کے معنی میں ہے ہاں جی پاک کرنے کے معنی میں قرآن پاکی اور بھی آتے ہیں اللہ تعالیٰ پیارے نبی سے فرماتے میرے نبی آپ لوگوں سے زکوٰۃ لے لو اور اس طرح ان کی مال کو پاک کرو کوئی تحیر بھرماتے ان کے ماں کو مال کو اور نفس کو پاک کرو دنیا کی محبت سے ان کے مال نفس کو پاک کرو اور ان کے مال میں جو غریبوں کا جو حصہ ہے ہاں جی وہ اس کو نکال کے مال کو اللہ تعالیٰ نے عملوں کے مال میں غریب غربہ اور دوسرے سارے خیداتی کا منگ میں کچھ حصہ رکھا ہے وہ حصہ اگر ہم نہیں دیں گے تو ہمارے سارے مال جو ہے حرام میں اس کا تصرب کیونکہ ہر لوغے میں ان غریبوں کا حصہ اسی دہائی فیصد کے حساب سے شامل ہے لیکن جب ہم مال سے زکوٰۃ کو نکالیں گے تو ہمارا مال پاک ہوا ہاں جی اور یقیناً مال پاک ہوگا تو پاک مال سے آپ جہاں بھی صرف کریں گے آپ کو ثواب ملے گا اجر ملے گا اور ہمارے گناہوں کی بخش کے ذریعے ہمارے نفس اور روح بھی پاک ہو جائے گا تو یہ دو معنیٰ جو ہے زکوٰۃ سے لیا ہے تو دونوں لحاظ سے جو ہیں۔ ہاں جی کے کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی اہمیت کے حوالے سے اتنی کافی آپ قرآن مطالعہ فرمائیں تو آپ کو نظر آئے گی کہ جہاں کہیں اللہ نے اقیم اصلاحات کہا وہاں ساتھ ساتھ تو الزکوٰۃ فرمایا ہے ہاں جی تو اسلام کے ایک بندے مومن کے زندگی میں دو کام جو اس نے ہمیشہ کرنا ہے ایک اللہ کی بندگی کرنا ہے نماز پڑھنا ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ کے آسمان والوں کو خوش کرتے ہیں نماز کے ذریعے سے ہاں جی اور آپ کی نماز سے زمین والوں کو تو کچھ نہیں ملتے آسمان والے آپ کی نماز سے اللہ کی بندگی سے خوش ہو جاتے ہیں اور لیکن زکوٰۃ سے جو ہے غریب غربا مساکین فقرا ہاں جی غلام اور باقی تمام محتاش مند آپ کے واجبی صدقات کے ہاندار مصحف صدقات کے ہاندار ویسے صاحبہ نے انفاق دین کا پر خرچہ واجب ہے تو یہ سب جو ہے آپ سے اس زکاة کے ذریعے سے خوش ہو جاتے ہیں ان کے رضامندی جی تو سمجھو یہ دو عمل جو ایک نماز اور زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک سے آسمان والے ایک سے زمین والے خوش ہو جاتے ہیں نتوری کائنات کے معروف آپ سے ان دو عمل کے ذریعے سے راضی ہو جاتے ہیں لہٰذا جو ہے ہمیں زکوٰۃ کو اہمیت دے کے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے ہاں جی قرآن پاک میں اس میں بہت سے تھے ہاں جی بہت زیادہ آیات ہے زکوٰۃ کے بارے میں اور انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں اور اللہ بار بار ہمیں یہ سمجھاتے بندہ فرماتے ماں ان دکم یا انفد و ماں باق بندہ جو تمہارے پاس ہے وہ تو ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے ہاں ہے وہ تمہارے لیے باقی رہے گا اور فرماتے ہیں وہ اللہ تو خیر وہ آپ کا دنیا کے مقابلے میں آخر تمہارے لیے کہیں زیادہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے اور قل قیمت میں بھی سراٮٔے منافقون میں اللہ فرماتے ہیں مومنوں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو ان کے لیے موت نزدیک ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں پر وہ نگارا ہمارے لیے موت کو تھوڑا تاخیر کرے ہاں جی تو ہم ہماری سارے مال تیرے راستے میں خرچ کر کے ہم صالحین میں سے ہو جائیں گے وہ یہ تمنا کریں گے اللہ ان کو جواب دیتا ہے بھئی جس کا موت کا وقت آ چکا اب اس کے لیے کوئی تاخیر نہیں ہے اللہ رماتے اور ہمیں تمہارے سارے عمل کا پتہ ہے تو عضاء نگرانی اس طرح زکوٰۃ کے اسلام میں اور فی سب اللہ کے اللہ کے راہ میں اللہ کی, کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے راہ میں خارج کرنے میں اللہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے ہاں جی انسان کے دو محبوب ہیں ایک مجازی محبوب یہی مال دنیا ایک حقیقی محبوب وہ اللہ ہے اللہ اس مال کی ذرا سے ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اللہ کو اس مال دنیا حاصل کرنے کے لیے اللہ کو مال پر قربان کرتے ہیں یا اللہ کی رضا کرنے کے لیے مال کو اللہ کی رضا کے راستے میں صرف کرتے ہیں اللہ پر قربان کرتے ہیں یا اللہ کو مال پر قربان کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور مال حاصل کرتے ہیں یا مال خارج کرتے کے اللہ کے راہ میں ہاں جی اور مال سے محبت ہٹا کر اللہ سے محبت کا ثبوت دے کر اللہ کو راضی کرتے ہیں تو زین گرمی صدقہ خرا اور واجبی مصعف صدقات انسانی زندگی میں بہت بڑی اہمیت رکھتے ہیں اور آخرت کی نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے بولو انسان تھوڑا سے بھی دے سکتے ہیں دینے کی عادت ڈالے تو باب زکوٰۃ نے آ کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا آ تو زکوٰۃ یہ قرآن کی مختصر آئے آپ نے ذکر فرمایا ہاں یہ سور بکرا کہ آج نمبر تیراسی نے اللہ فرماتے زکوٰۃ دے دو یہ مومن و عطا کر حضرت شاہ صرف فرماتا ہے وہی یعنی یہ زکات علیٰ نعینی اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو واجبت دوسرا مستحبت ایک واجب زکوٰۃ ہے اور دوسرا مستحب زکوٰۃ ہے یعنی واجب زکوٰۃ جو ہے ناد نقص میں ہمیں ہم گناہ ہو جائیں گے مستحب زکوۃ نادنسم میں ہم ثباب سے محروم رہ جائیں گے تو آپ فرماتے ہیں بل واجب زکوات کن کن چیزوں میں ہوں گے آپ فرماتے ہیں تاکون و من الحیوانات واجب زکوٰۃ ہوں گے حیوانات میں سے کچھ چیزوں میں و نواتات نواتات میں سے کچھ چیزوں میں و المعدنیات اور معدنیات میں سے کچھ چیزوں میں یہ تاقن من من کو ہاں جی مین بازیہ بولتے ہیں یعنی ان میں سے بعض بعض چیزوں میں یعنی تمام حیوانوں میں تمام نوات تمام نواتات یہ مرانیہ اس کا اس میں بعض کے معنی میں یعنی حیوانات میں سے بعض میں نباتات میں سے زمین دوگنے والی فصل پھل فرود میں سے کچھ چیزوں میں اور معدنیات زمین سے نکنے والی معدنیات میں سے کچھ چیزوں میں زکوۃ واجب ہے اب آپ اس کی توجہ دے رہے فرماتے ہیں متعین امین پس حیوانات میں سے جو اللہ تک ان واجب نہیں ہوگا الا فلان الانعام سر مگر تین قسم کے جان چارپائیوں میں تین چار پائوں میں وہ کون سی ہیں اے بی لوگ ایک تو گونڈ ہے دوسرا بکر گائے ہیں وہ غنم بیٹ بکریاں ہیں غنم بیٹ بکریاں دونوں کو بولتے ہیں تو باقر میں ابھی آج بال فرمایا تھا بھینسیں وغیرہ اور دوسرے جو جانوروں کے حلال جانوروں کے آشناف ہیں جیسے بختی کا ذکر زو زوں ہاں جی گر گرمو یاغمو تل تلمو یہ سارے بلتی نام ہیں اردو میں تو صرف یاک کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا باقی تو نہیں سنا ہوگا تو لیکن یہ سارے جانور ہیں جو, جو گائے کے سنح میں آتی ہیں وہ سب بھی اس میں شامل ہے گائے میں اور غنم میں بیر بکریاں اس میں شامل ہے تو یہ جانور میں سے تین ہیں ہاں جی اونٹ گائے اور اس کے دوسری اصناف قسمیں اور جو ملاحق ہیں اور غنم اور بیر بکریاں یہ تین چیزیں جو ہے جانوروں میں سے ومن نباتاتی زمین سے ہونے والی نباتات میں سے لات زکوٰوٰۃ واجب نے اللہ فلتیں مگر گندم میں و شاعر اور جو میں گندم اور جو میں زکوٰۃ واجب ہے ہاں جی ان کا البتہ ان سب کا اپن ایک معیار ہے نصاب بولیں گے ابھی آگے آئے گا کہ گندم میرے پاس کتنا ہو جائے تو زکوٰۃ واجف ہے جو کتنا ہو جائے تو زکوٰۃ واجب ہے بیڑ بکریاں اور کتنا ہو تو زکوٰۃ واجف ہے اون کتنا ہو تو زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ واجب ہے یہ بعد میں با با بیان فرمائے گا تو ماتے ان آباتات میں سے ایک تو گندم میں ہندتی و شاعر جو میں و تمر اور کھجور میں ہاں جی کھجور میں و ذبیب کشمش میں کشمش جو ہے یہ نباتات میں سے چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ہاں جی گندم جو اور کھجور اور کشمش ان چار چیزوں میں زکوٰۃ واجب ہے ومن المعدنیات اور زمین سے نکلنے والے جو مادنیات ہیں ان میں لاتکن زکوٰۃ واجب نے اللہ فل فلفظتی وضاوی سونا اور چاندی میں سونا اور چاندی میں بھی جو سکے کی صورت میں ہیں پیسوں کی صورت میں ہیں اور اس سے میں خرید و فروخت چیزوں کی خرید و فروخ ہوتی ہے اس پر دکات واجب ہے باقی جو مادنیات نکالیں گے ہاں جی ابھی خام مادنیات جو نکالتے ہیں اس کے تختوں کی صورت میں پلیٹوں کی صورت میں ان پر ابھی آئے گا خاموش واجب ہے ان پر سونا چاندی کی ان پلیٹوں پر جو معدنیات نکالتے ہیں خام مال کی صورت میں باقی جو سکے کی صورت میں ہیں, اس کے مخصوص سکوں کی تعداد ہے ہاں جی سونے میں بیس دینار اور چاندی میں دو سو دینار سکے ہیں اس پر زکوٰوٰۃ واجب ہے اس کو نصاب کا منت بھی آ جائے گا اب آگے حضرت سے فرماتے ہیں تو یہ کل جو ہے آپ کو جن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے کل جو ہے جانوروں میں سے کل تین چیزیں فرمایا جانوروں پر نباتات پر معدنیات پر جانوروں میں سے تین چیزوں پر زکوٰۃ ہوا نباتات میں سے چار چیزوں پر ہوا تو یہ سات چیزیں ہو گئیں اور معدنیت میں سے دو چیزوں پر ہوگی سونا اور چاندی تو یہ کل نو چیزوں پر زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ واجب ہے ہاں جی نو چیزوں پر شریعت میں زکوٰۃ واجب ہے اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں سے نو چیزوں پر وہ اپنے مخصوص مقدار کو پہنچیں نصاب کو پہنچیں وہ ابھی بعد میں تفصیل سے آ رہا ہے اب آگے فرماتے ہیں وفیک الماء وجوہ ہوئی زکوٰۃ اب ہر وہ چیز وفیک الماء ہر وہ چیز جس میں وجبت ہوئی جس میں زکوٰۃ واجب ہے ابھی یہ جو نو چیزیں جو آپ کو بیان فرمایا جن میں یہ جو چیزیں جو زکوٰۃ واجب ہے ان میں بھی لم تجب واجب نہیں ہوتی ہیں لمبی شرائط ہے مگر ہر ایک کے لیے کوئی شرائط ہیں جن یہ جو نو چیزیں جن پر زکوۃ واجب ہے ان کو بھی زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے کوئی شرائط ہے اسی طرح وہ علا کل وجبۃ علیہ ہر وہ شہر علا کلن ان پر کل من ہر اس شخص کے لیے بھی ہاں کچھ شرائط ہے وجب علی جس پر زکوٰۃ واجب ہے یعنی وہ صاحب مال وہ صاحب مال جو اتنی مخصوص مقدار میں اونٹوں کا جانوروں کا نباتات کا ہاں پیسوں کا مالک ہوگا اس کے لیے بھی شرائط ہے والمن وجب علی ہیں ہر وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے وہ جو صاحب مال ہے اس کے لیے بھی کوئی شرائط ہے آگے ولی کل من وجب اللہ اور ہر وہ شخص جس کے لیے زکوٰۃ واجب ہے مطلب کیا ہیں جس کو آپ نے زکوٰۃ دینا ہے زکوٰۃ جن کو دینا واجب ہے جو لوگ مستحقین زکوٰۃ ہے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہے ولیک المن وجو اللہ اللہ عربی زبان میں نف اکیلے آتا ہے علا ضرر کے لیتا ہے چونکہ وہ صاحبہ نے مال کے تو بظاہر مادی نگاہ دیکھا ہے تو ہے ان کی جیب سے جاتا ہے اس لیے ان کو اعلیٰ کے لفظ استعمال ہو گئے ہیں اور لہو جن, جن کو مل رہا ہے جی غربا یتیم مساکین فقرا ان کو جو مل رہا ہے غلام ہاں جی اور سائل تو ان کے لیے لہو کا لفظ ہے کیونکہ ان کے فائدے میں ہیں ان کو مال مل جاتا ہے اس لیے کہتے ہیں ولی کل من وجب اللہ ہر وہ شاعد جس کو زکوٰۃ دینا ہے جس کے لیے زکوۃ دینا آپ پہ واجب ہے وہ جو مستحق جسے الفاظ میں مستحقین زکوٰۃ کے لیے بھی کچھ شرائط ہے فرماتے ہیں تو ہر وہ شاعر ہاں جی وہ چیزیں جن پر زکوٰۃ ہے جن لوگوں پر زکوۃ واجب ہے جن کو دینا واجب ہے ان سب پر لم تجب ان پر واجب نہیں ہوتے ان لمبی شرائطہ مگر کچھ شرط و شروط کے ساتھ کچھ شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہیں وہ شرائط پورا ہو جائیں تینوں میں شرائط ہے تو واجب ہو جائے گا شرائط پورا ہو جائیں تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گا آپ پہ امامن وجوۃ علیہ ام وہ شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہے پہلے وہ جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے ان یعنی وہ مکلف جس نے زکوٰۃ دینا ہے اس کی شرح کیا ہے فرماتے ہیں فاوا کل بالغ یہ ہر وہ شخص جو بالغ ہو نابالغ کے مقابلے میں بچے کو عاخل عقل من ہو پاگل کے مقابلے میں حرن آزاد ہو غلام کے مقابلے میں ہاں جی غلام پر واجب نہیں ہے پاگل پر واجب نہیں نابالغ بچوں پر واجب نہیں لہذا ہر وہ شخص جو بالغ ہو عاخل ہو آزاد ہو مسلمین اور مسلمان ہو کافر پر لگات واجب نہیں فروعی احکامہ ہمارے فرق وتمی شاخری نے اس بات کو تمام عبادتوں میں خواہ مالی ہو خواہ عباد عبادی ہو جسمانی ہو ان تمام چیزوں میں مسلمان شرح رکھا ہے دوسرے بعض مسلمان فرقوں میں انہوں نے جو ہے اسلام شرح نہیں دیکھا وہ لوگ بولتے ہیں کفار بھی فروعات دین کا نماز روزہ وغیرہ کا وہ مکلف ہے ہاں جی ان پر کل قیمت میں سوال کیا جائے گا لیکن ان سے قابل نہیں ہوگا جب تک ایمان نہ لائیں ان ہمارے سے فرماتے ہیں انہیں کفار پر زکوٰۃ نماز وارہ روزہ وارہ حج وارا کچھ بھی واجب نہیں ہے ان کے کفر کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان پر یہ چیزیں واجب سے نہیں اور وہ ان کے مقلح سے نہیں یہ چیزیں حقیقت میں ایک انعام ہے بند مومن پر اللہ سے قریب ہونے کا وہ تو اس دائرے میں آنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے لہذا اللہ نے ان پر واجب نہیں کیا فرماتے ہیں تو لہذا ہر بالغ عاقل آزاد مسلمان متمکنً تصرف عموالی ہے اور وہ لوگ جس کے لیے ممکن ہے اپنے مال میں تصرف کرنا یعنی وہ مال جس پر زکاۃ واجب اس کے دس رس میں ہے ابھی کسی کو دینا چاہیں دے سکتے ہیں کہیں خرچ کرنا چاہیں خرچ کر سکتے ہیں ہاں جی اس کے اپنے جیب میں ہیں ہاتھ میں ہیں اپنے جیسے آج کل اکاؤنٹ میں ہیں اپنے تحت تصرف میں ہیں تو وہ شا... وہ مال جو ہے مس پر پہنچنے کے ساتھ ساتھ اس کے تحت تصرف میں بھی ہونا چاہیے ہاں جی تو آج کے دس میں انہی پر کل وہ شاسی جو ہے یہ جو چار پانچ شرائط آپ نے لگایا ہے زکوٰۃ جس پر زکوۃ واجب ہے اس کی دلیل پیش کرتے ہیں قرآن کے زمرے میں وہ انشاءاللہ ہم کل باز کریں گے اللہ سب کو سلامت رکھیں علام سب کو دین کو سمجھ کر جان کر دین پر عمل کرنے کی توفیع طا فرما عامین عرب